دا انتقال دا میت کے دف المقامہ نبادت دفن امر نا چاہشی کہ متعلق بل ہائیوی آیا کے بل نظران جابر رضی اللہ عنہ یو ہک زمفلا سرو دی اندو کدا ہاد دا, دا تلک بلحیش زما پزدکی دفن دفلا سیوزکا ستن اخر بادی تت چورن مہاراوی سے خبر نہ سے انتفاق اللہ شہرات کن فی الحیتی مگر چند ویکت گر کے خبر مار جگہ مگر چائے کے کھڑوا دا کری ریو چند کی شرم تحصیل ہو دو تو دیر کی کو بعد چندی گڑھ کو جسپک میچ سے کبل قبر کے میزان محتاد چسپک سروے کار بات بے فیو قبر کی چپک سروے قبر, سر قبر واحد کو تصدیق را سے سیلاب خبروں یہ خبر بل تھی شخص میں کا مندر شو مجھے گرکی جی داغی بدن کے دو اور شانتی تازہ